پھر جب انہوں نے وہ کیا جس پر ہمارا غضب ان پر آیا ہم نے ان سے بدلا لیا تو ہم نے ان سب کو ڈب بھی دیا